الحمد للہ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیوں و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو چوالیس سے جری ربی کی انتیسویں تاریخ ہے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 سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات واقعات اور فتوحات تفصیلاً پڑھ کر آ چکے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ اللہ ان کی اولاد کا تذکرہ کیا جائے گا اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اسباق کو اپنے حضور قبولیت عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ ان اسباق کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سلطان محمد فاتح اللہ تعالی کے بعد ان کے بیٹے بایزید تخت نشین ہوئے جن کی حکومت آٹھ سو چھیاسی ہجری سے نو سو اٹھارہ ہجری تک قائم رہی تقریباً بتیس سال تک انہوں نے اپنے والد کی جانشینی کی سلطان بایزید فطرتن بادشاہ تھے بچپن ہی سے ادب کے دل علم شریعت کے ماہر اور علم فلکیات کے بہت ہی شوقین تھے اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی خاطر انہوں نے یونان اور بلگاریا کے تجربہ کار کی مدد سے راستوں اور پلوں کا ایک جال بچھا دیا اور اس کام کو انتہائی خوبی سے سر انجام دیا لیکن سلطان بایزید ثانی کے لیے اپنا ہی بھائی جن کا نام تاریخ میں جمشید آتا ہے ایک مصیبت بنا رہا سلطان باجیت ثانی کے اس بھائی اور سلطان محمد رحمہ اللہ کے اس بیٹے کے واقعے میں آج کے حکمرانوں کے لیے بھی بڑی عبرتیں ہیں جو کہ اپنوں سے بے وفائی اور غداری کر کے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں اور بالاخر انتہائی شرمناک موت مر جاتے ہیں گویا کے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو بیٹے تھے ایک کا نام بایزید ثانی تھا اور دوسرے کا نام جمشید تھا امیر جمشید کو جب اپنے والد محترم کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے جس علاقے پر ان کی حکومت تھی جس کا نام بروسا ہے اس علاقے کے لوگوں اور باثر شخصیات کے ذریعے انہوں نے اس شہر کے لوگوں کو اپنی طرف ملانے کی اور اپنی حمایت پر قائل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے اور جب بروسا نامی اس شہر کے عام اور باثر شخصیات نے جمشید کی حکومت کو مضبوط کر دیا تو جمشید نے اپنے بھائی سلطان بایزید ثانی کو خط لکھا کہ ہم دونوں صلح کر لیتے ہیں اور یہ تجویز بھی پیش کی کہ وہ اس کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو جائیں اور جمشید جو ہے یہ سلطان محمد فاتح کے جانشین بن جائیں لیکن سلطان باعزیت ثانی جو کہ انتہائی نیک اور علم دوست انسان تھے انہوں نے اس سے انکار کیا اس لیے کہ ان کے والد محترم سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے تخت نشینی کی وسیعت جانشینی کی وسیعت سلطان باعزیت ثانی کے حق میں کی تھی البتہ سلطان باعزیز ثانی نے اپنے بھائی جمشید کو کچھ نہیں کہا بلکہ جس علاقے میں ان کی حکومت تھی اسی پر انہیں برقرار رکھا لیکن جمشید نے قناعت نہیں کی اس نے دوبارہ قاصد بھیجا اپنے بھائی سلطان باعزید کے پاس اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ سلطنت عثمانیہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے یورپی سلطنت پر باعزید صاحب کی حکومت ہو اور ایشیائی سلطنت پر جمشید صاحب کی حکومت ہو لیکن باعزید صاحب نے اس تجویز سے بھی اتفاق نہ کیا بلکہ تقسیم مملکت اور سلطنت کے شہرازے کو بھیرنے سے انہوں نے مطلقاً انکار کر دیا اور اس تجویز کو انہوں نے سرے سے ٹھکرا دیا کیونکہ اس مشورے پر عمل کرنے سے وہ عظیم مملکت اور عظیم سلطنت ٹکڑوں میں بٹ جاتی جس کی تعمیر اور جس کی وحدت اور اتفاق کے لیے ان کے آبا و اجداد نے سخت محنت کی تھی قربانیاں دی تھیں بایزید نے سلطنت کو یکچا رکھنے کا مضبوط ارادہ کر لیا اور ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کی خود قیادت کرتے ہوئے انہوں نے بروسا پر حملہ کیا جمشید کو شکست ہوئی وہ بروسا سے باغ نکلا مصر کے سلطان قائدبائی کے پاس وہ پہنچ گئے مصر میں مملوکوں کی حکومت تھی مصری سلطان نے جمشید کو خوش آمدید کہا اس کی خوب تعظیم و تکریم کی اور اس کے خاندان کو سفر کے تمام اخراجات اور خرچہ وغیرہ دے کر حجاز مقدس کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ فریضہ حج ادا کر سکے میرے بھائیوں میرے دوستو جب جمشید ارض مقدس سے مصر لوٹا تو سلطان بایزید نے اسے خط لکھا کہ کس وجہ سے تو آج حج میں دینی فرائض ادا کر رہا ہے اور کیوں تو دنیای معاملات کو بگاڑنے میں مصروف ہے حالانکہ یہ ملک اللہ کے حکم سے میرے مقدر میں ہے پھر تو کیوں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے آڑے آتا ہے اللہ تعالی نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اسی پر راضی ہو جا اور اس جنگ و جدال سے باز آ جا جمشید نے جواب دیا یہ عجیب انصاف ہے کہ تو ایش و عشرت اور راحت و آرام کی زندگی گزارے اور اپنے دن ایش و نشاط میں بسر کرے اور میں ہر قسم کی راحت و آرام اور لذت سے محروم سب رہتے نہ شکریہ کی تھی اس لیے کہ سلطان باعز ثانی رحمہ اللہ نے تو جمشید کو بہت بڑا علاقہ دیا ہوا تھا جمشید نے پھر سازشوں کا جال بنازول بنا. یعنی ترکی کے علاقے کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں باعزی کے خلاف ابھارا اور ان کے ساتھ مل کر تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی شکست کھائی. دوبارہ کوشش کی پھر شکست کھائی اب جو ہے جمشید کو کوئی پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا مصر کے بادشاہ بھی ڈرتے تھے اور دوسرے ممالک کے بادشاہ بھی ڈرتے تھے آخر اس بیچارے جمشید نے کافروں کے ساتھ ساز باز کی روڈس نامی علاقے کے جو حکمران تھے ان سے جمشید نے درخواست کی اور جمشید کو ان انگریزوں نے یورپیوں نے پناہ دی پہلے پہل تو جمشید کی خوب خاطر توازو کی گئی لیکن سلطان بائے ثانی کے خوف سے روڈس کے سلطان نے غداری کی اور جمشید کو قید میں ڈال دیا گیا سلیبیوں نے جمشید کے ذریعے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے مال و دولت حاصل کی کبھی سلطان بائے ثانی سے اور کبھی جمشید کے ہم نوا اور اس کے ہمدردوں سے دونوں اطراف کو وہ اپنے دباؤ میں رکھا کرتے تھے یہ سلیبی اور جب روڈس کا فرما روا بہت بڑی دولت کما چکا تو اب اس قیمتی مہرے کو یعنی جمشید کو پوپ انوسینٹ ہجتوم کے ہاتھ بیچ دیا انوسٹ ہجتم یعنی آٹھ نمبر کا جو پاپ تھا انوسینٹ ہجتم یہ عیسائیوں کا پاپ تھا جب وہ مر گیا تو اس پر سکندر ششم نے قبضہ کر لیا لیکن زیادہ دیر تک بچارہ جمشید بھی زندہ نہ رہا اور اسے قتل کر دیا گیا اب نہلے پہ دہلا یہ تھا کہ اس کے قتل کا الزام بھی سلطان بایزید ثانی کے سردھر دیا گیا اس بنیاد پر کہ سلطان بایزید ثانی موجودہ خطرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے جمشید کے قتل کے مرتکب ہوئے ہیں اب تو یہ باتیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں اللہ جل جلالہ ہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے لیکن ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں اس میں کہ آج کل کے جو حکمران اپنے ہی قوم کے مجاہدین سے غداری کر کے ان کافروں کی خدمت کرتے ہیں ان کے تلوے چاٹتے ہیں آخر وہ کافر ان کو ایسی ذلت اور خواری کا نشانہ بناتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے اور تاریخ کے لیے وہ ایک عبرت بن جاتے ہیں جمشید بھی اسی طرح کا ایک عبرت بنا جو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ تعالی ہمارے ممالک کے حکمرانوں کو اپنی قوم سے نکلنے اور پیدا ہونے والے مجاہدین کی حمایت اور ان کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق دے اور اپنے دشمنوں کو پہچاننے اور ان کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی خلق محمد والمین سبحان بحمد اشحد وال أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته